والرا سبود کا تیسرا قصہ جی یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے دوسری اللہ دوسرا دعوی وہ کیا تھا جی کار سال مشکل کشا کون ہے اللہ تعالی اور البتہ کی بھیجا ہم نے طرف سمود کے ان کے بھائی سالے کو یہ کہ عبادت کرو اللہ کی تو پہلے تو تھے سارے کافر جب حضرت صالح السلام نے ان کو سمجھایا تب کتنی گروہ بن گئے جی وہ پہلے جو کافر تھا مسلمان کوئی بن گئے یا نہیں تب دو گروہ بن گئے مسلمان علیحدہ کافر علیحدہ پس اچانک وہ دو گروہ بن گئے نتیجہ دعوت کا یہ آپس میں جھگڑنے لگے دین کے بارے میں مواحد اور مشرق جو مشرق تھے انہوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ عذاب لاؤ کیا اگر ہم نہیں مانتے تو کہہ لو اذاب لو تو اے قوم کیوں جلدی مانگتے ہو عذاب کو پہلے کس کے نیکی کے ایمان کرو توبہ کرو نیکی سمراج کا ہے ایمان و توبہ کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ سے تاہے تم رام کیے جاؤ توبہ کرو شرک سے قالو اناد قوم قوم نے کہا اے سال جب سے تو آیا ہے اب کہت پڑ گیا ہمارے اندر کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے معلوم ہے کہ تو بھی منحوس آئے تیرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہیں منحوس ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں کہنے لگے منحوس سمجھتے ہیں ہم تجھ کو اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں قال جواب صالح فرمایا ہم منہوس نہیں ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے تمہاری نحوسا یہ شرک کی نہوسا اصل کیا ہے شرک نوسات ہے توحید ہی نو ہوتی ہے فرمایا تمہاری نہو کا علم اللہ کے پاس ہے بلکہ تم قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو بس سبب شرک شر کو کوف رکھے امتحان ہے تمہارا اچھا جی میرے محترام اس شہر کے اندر نو سرغنے تھے اس شہر کے اندر کہتے دے جی وہ بڑے بدماش کو کیا کہتے ہیں سرغنہ بڑا بدماد نو سرغنے تھے انہوں نے کہا سوچا کہ دیکھو یہ سالے جو ہے نا کہ باپ دادے کا مذہب چھوڑ گیا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے پہ قتل کریں کیا رات کے ٹائم شب خون کر دیں اس کو قتل کر دیں سمجھے دیکھو جی اور تھے شہر کے اندر شہر ان کا تھا وادی ہجر تھے شہر میں نو سرغنے راحت کا من کرو گے اصل راحت کہتے ہیں قبیلے قوم کو مطلب یہ ہے کہ وہ نو شخص ایسے تھے کہ ایک ایک شخص ایک قبیلے کے برابر بدماش تھا ایک شخص ایک قبیلے کے برابر بدماش نہ ہوتا تھا نو سرغنے فساد کرتے زمین کے اندر نہ اصلاح کرتے وہ آپس میں مشرہ کیا انہیں کہنے لگے آپس میں قسمیں اٹھاؤ اللہ کی لالو بیہ ہو الپتہ ضرور شب خون کریں گے یعنی رات کو جا کے حملہ کر کے قتل کر دیں گے اس کو اس کے خاندان کو شب خون کریں گے اس کا اس کے آل کا پھر کہیں گے ہم ان کے وارثوں کو کہ نہ حاضر ہوئے تھے وقت ہلاک تو اس کے حال کے اور ہم سچے ہیں جھوٹ بولیں گے ہم کہیں گے پتہ ہی نہیں جھوٹ بولیں گے وہ ماں کروں اور انہوں نے بھی تدبیر کی تدبیر اور ہم نے بھی تدبیر کی تدبیر وہ ہم لشورون اور وہ نہیں سمجھتے تھے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا ہے جالا صوفی صف جبال یا انتظار کچھ آدمی چلے گئے پہاڑ کے دامن میں وہ انتظار کرنے لگے دوسرے لوگوں کی انتظار کرنے لگے دوسرے لوگوں کے وہ آئیں اور ہم کیا کریں شب پورن کریں یہ نو چلے گئے وہاں باقی بھی آنے تھے ان کے چیلے چانٹے تو اللہ تبارک و نے پہاڑ سے چٹان گرئی سارے کے سارے کیا مر گئے ان کا خاتمہ ایسے ہوا اور باقیوں کا خاتمہ تو پڑ چکے ہو یہ رجفہ کے ساتھ زلزلے کے ساتھ بھی ہوا اور سیاح کے ساتھ بھی ہوا فانظر تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کیسے تھا انجام ان کی تدبیر کا کہ انا دم مرنا انجام انار ہم نے بن کو تباہ کر دیا ان کو ان کی قوم کو یہ کس کے ساتھ نیچری کو رجفا اور سیاح ان پہ گیری باقی قوم زلزلے کے ساتھ اور ہال ناک آواز کے ساتھ تباہ ہوئی تل کا بوت ہوم یہ ہے ان کے گھر گرنے والے چھتوں پہ بس سبا بس کے ظلم کیا سباب ادا انفی زال گلایا حکمت ذکر قصہ دیشا کے اس قصے کے اندر بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں مستفی الدین وہ انجین الزین ثمرہ انابت وہ انجام اناط ہے ثمرہ انابت نجات دی ہم نے ان لوگوں جو ایمان لائے اور تک کو اختیار کرتے ہیں بالوتا نژکال قوم ہی یہ چوتھا قصہ ہے جی یہ بھی دوسرے دعوے اور دوسری اللہ سے متعلق ہے اور تذکرہ کولود کا جب کہا اپنی قوم کو کہ آتے ہو تم بے حیا کو کئی دفعہ پڑا ہے اور تم سمجھدار ہو بیت علم کے وان تم تم سیرونہ علم تم بے حئی کا کام کرتے ہو سمجھدار ہو علم کے لحاظ سے آخر عقل ہے انسان ہو کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کو ایتبار شہوت کے سوائے عورتوں کے بلکہ تم لوگ جہالت کا کام کرتے ہو عملا پہلے کیا فرما ان تم تم تم سمجھدار ہو اب کیا کہا تم جاہل ہو تو سمجھدار کس لحاظ سے تھے علم اور عقل کے لحاظ سے جاہل کس لحاظ سے تھے عمل کے لحاظ سے فماکان جواب قوم اند قوم پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہن لگے نکال دو اے لوت کے متعلق ان کا اپنی بستیوں سے بے شک وہ لوگ ہیں پاک ہیں جی ہمارے ساتھ نر رہیں پاک لوگ فن جے نہ ہو سمرا دی ہم نے اس کو اس کے حال کو مگر اس کی بیوی رہ گئی تجویز کیا ہم نے اس کو باقی مادہ لوگوں سے وہ امتر نا انجام انعد اور برسایا ہم نے ان کے اوپر نئی طرح کا می وہ کس کا تھا جی پتھروں کا پت بر رہا تھا می ڈرائے ہوئے لوگوں کا اول الحمدللہ للہ سمرائے کے لکھو اور ایک اور عبارت لکھو پوری اول الحمدللہ للہ سمرائے کے اور مشرقین کے ساتھ مناظرے کے تین مراتب مشرقین کے ساتھ مناظرے کے تین مراتب تین مراتب کون سے ہیں پہلا خطب خطبہ مناظرہ پہلے پہلے ہوگا خطبہ مناظرہ نمبر دو عنوان مناظرہ اس کو عنوان بھی کہتے ہیں موضوع بھی کہتے ہیں کہ کس موضوع میں مناظرہ ہونا ہے عنوان مناظرہ تیسرا ہے دلائل مناظرہ یہ عجیب رابطہ ہے جی خطبۂ مناظرہ عنوان مناظرہ, مناظرہ اور دلائل مناظرہ آپ دیکھئے جی کول الحمد للہ وسلام اللہ عباد ہلطفی یہ کہہ ہے جی خطبہ ہے مناظرہ آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پہ جن کو برگوزیدہ کیا تم بھی خطبہ ایسے پڑھتے نہیں ہو الحمدللہ للہ وسلام اللہ عباد اللہ نصطفی یہ خطبہ مناظرے کے بعد اللہ خیرون اما یو یہ عنوان مناظرہ ہے مناظرہ کا عنوان موضوع اللہ خیرون آیا اللہ بہتر ہے فی کمالات والاحسانات خیرن کے نیچے لکھو فل کمال آتے احسانات آیا اللہ بہتر ہے کمالات اور احسانات میں اما کو یا وہ معبود بہتر ہیں جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ جی مناظرے کا موضوع ہے کہ آیا اللہ بہتر ہے کمالات اور احسانات کے اندر یا مشرکین کے مابود باطلہ بہتر ہیں اب آگے جی دلائل سنو امن ام خلق السماوات والارض دلیل کی نمبر ایک بھلا بتاؤ کس نے پیدا کی آسمانوں کو زمین کو اور اتارا واسطے تمہارے آسمان کی طرف سے پانی پس اگائے ہم نے بس سبب اس کے باغ رونق والے نہ تھا ممکن واسطے تمہارے اے انسانو یہ کہ اگاؤ ان کے درختوں کو کوئی اگا سکتا ہے آئی لاہم و لاہ دلیل ہے کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے یہ سارے کام کس نے کیے بھتّو نے کیے یا اللہ نے کیے تو کیا معبود ہے ساتھ اللہ کے نہیں سمرائے دلیل بل ہم کو میادل شکوا ہے دلیل بھی آئے گا صاف سا ساتھ شکوا بھی ہوگا بلکہ کے وہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے پھر جاتے ہیں امن جال ارض کرارا دلیل اکڑی نمبر کتنی بلا کس نے بنایا زمین کو قرار ٹھکانے کے لئے اور کئے کی اس کے درمیان نہریں اور کیے واسطے زمین کے پہاڑ تاکہ حرکت نہ کرے اور کیا درمیان دو دریاؤں کے پردہ کل پڑا تھا نا ایک دریا کا پانی کالا کڑوا دوسرے گئے گا سفید میٹھا لیکن دھاری ہے ملتے نہیں آئی لاہم اللہ یہ کیا ہے سمرائے دلیے کہ ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ بال اکثر ہم لا یا لمے کیا ہے جی شکوا ایسے سمجھتے جاؤ بال کے اکثر ان کے نہیں جانتے توحید کو امن یو جی بول دری لکری نمبر کتنی تین بلا کون ہے جو جواب دیتا ہے پریشان حال کو پریشان حال کو جواب کون دیتا ہے دوسرا معنی بے کس کی پکار کو کون پہنچتا ہے بے قحس کی پکار پہ کون پہنچتا ہے جب پکارتا ہے اس کو وہ فسو اور کھول دیتا ہے کس کو تکلیف کو مشکل کشا اور کرتا ہے تم کو جانشین زمین کا کوئی مرتے جاتے ہیں اور پیچھے جا نشین آ رہے ہیں اے لاہم اللہ یہ کہمرائے دلی کلی لمبا تزکاروں شکوا بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تو مشکل گا کون ہے جی اللہ کتاب پکارنا بھی کس کو چاہیے اللہ کو سمجھے مولی احمد رضا خان صاحب کا فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا سمجھے جی تو ہمیں چیلنج دے رہے ہیں ہمیں کیا چیلنج ہے خدا کی کتاب کو چیلنج ہے ام میں یہ تم فی ظلمات البر دلی لکیل بر کتنی جی بھلا بتاؤ کون رہنمائی کرتا ہے تمہاری جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی آگے اس کی رحمت کے اِیلام اللہ یہ کیا ہے سمرائے کیا ہے مابو اللہ کے بلند اللہ اس سے کہ شریک ٹھہرات شکوا ہے امیہ ابدالخال کی دلی لکڑی نمبر کتنی بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا کون رستے ہے تم کا زمین سے آئی لا ہلا سمرا دلیل الحا ترہا نہ قوم یہ مشرقین کو چیلنج ہے دلیلیں ختم ہو رہی ہیں چیلنج ہم نے دلائل دے دیئے لاؤ اپنے دلائل اگر ہو تم سچے اللہ یا لو منفی سماوا چل ارض خی بلا سمجھے جی یہ سمرائے دلائل بھی ہے دلیلوں کا نتیجہ وہی نکلا نا کہ عالم الغائب فقط کون ہے اللہ ہے تو یہی چیز تو تھی دعوت عالم غیب کا کون ہے اللہ سمرا ہے دلائے آپ فرما دیجئے نئی جانتی ہو مخلوق جو آسمانوں میں ہے فرشتے انبیاء کے روحیں اور زمین کے اندر کون رہتے ہیں انسان بھی انبیاء بھی جن بھی نہیں جانتی وہ مخلوق کہ آسمان و زمینوں میں ہے غائب کو سوائے کس کے اللہ کے عالم و غیب کا کون ہے اللہ ہے تو ما یشرون ایان یباسون یہ شکوہ منکرین ہے اس کے اندر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں میں آسان کال پیش کر رہا ہوں اب ما یشرون سے آخر تک اقوال مختلف ہیں میں آسان طرز اختیار کر رہا ہوں کیا لکھوایا ہے شکوائے ہے مشرقین کا شکوہ ہے منکرین قیامت کا اس کو علیحدہ کرو گے تب سمجھ آئے گا پہلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ تو پہلے تو ایک سمرا تھا نا دلائل کا کہ عالم غائف کون ہے اللہ اب یہ شکوہ ہے منکرین نے قیامت کا اور نہیں جانتے یہ منکر قیامت کہ کب اٹھائے جائیں گے وہ کسی کو پتہ ہے کب اٹھائے جائیں گے قیامت کب آئے گی کسی کو کوئی پتا نہیں اس شکوا منکیری نے قیامت کا آگے بلدار کا اس کے ساتھ ساتھ دیکھو انتقالات سلاثہ برائے ترقی انتقالات یعنی ایک کلام سے دوسری کلام کی طرف منتقل ہونا انتقالات ثلاثہ برائے ترقی تین کلام ہے آگے بلدار کا علم ہوں فل دوسرا ہے بال ہوں فی شک میں نہا تیسرے کیا ہے بل ہوں میں نہا یہ انتقالات سلاثہیں برائے ترقی پہلے کیا تھا کہ منکرین قیامت کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے وقت کا علم ہے اچھا اب آگے دیکھو بل کا انتقال نمبر اے بلکہ نیس تو نابود ہو چکا ہے علم ان کا آخرت کے بارے میں یہ پہلے سے ترقی ہے یا نہیں وہ پہلے سے ترقی ہے یا نہیں پہلے کیا تھا کہ ان کو یہ پتا نہیں کہ آخرت کب آئے گی کی. اب کیا ہے کہ خود آخرت کے بارے میں ان کے علم کیا ہے نیس تو نابود ہے بلکہ نیز تو نابود ہو چکا علم ان کا آخرت کے بارے میں آخرت کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں رکھتے فی شک منہا انتقال نمبر دو بلکہ وہ بیچ شک کے ہیں اس سے اس شک جو ہے نا وہ عدم علم سے بڑھ کے ہوتا ہے شک کیا ہوتا ہے ایک آدمی میرے پاس آتا ہے کہتا ہے بولی صاحب مجھے فلاں چیز کا علم نہیں میں دلیل دوں گا وہ مان لے گا اور ایک آدمی شک ہے شک کرتا ہے مانے گا ہاں شک کرتا ہے تو شک جو ہے آدمی علم سے بڑھ کے ہے وہ بھی شک ہیں اس سے آگے سمجھ کہ ترقی نمبر دو بال ہو یہ ترقی نمبر کتنی تین انتقال نمبر ترقی نمبر ایک ہی چیز ہے بالکل وہ مت سے بالکل ہیں یہ انتقالات ثلاثہ ہیں برائے ترقی یہ سمجھی بات یا نہیں سمجھی یہ مشکل آیتیں تھیں میں نے ایک آسان طرح سے آپ کو سمجھا دی ہیں ورنہ مفسرین کے اقوال اتنی ہیں کہ آدمی خود پریشان ہو جاتا ہے